تو میرے بھائی اب آپ نے رمل شروع کر دیا اب پہلے چکر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے میرے بھائی کس کون سا بھائی پہلے چکر کی دعائیں سنائے گا اور کون سا بھائی دوسرے چکر کی دعائیں سنائے گا جو مرضی پڑھیں جی ہاں میرے بھائی بھائی کہہ رہے ہیں جو مرضی پڑھیں مرضی کیوں بھائی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی سنت ہے رکنے ایمانی سے لے کے حدر اسد تک پڑھا جائے رب بنا پھر دنیا ہسنا آخرتی ہسنا وقین اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی صحیح میں آپ سے کوئی دعا نقل نہیں کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو جو وظیفہ کرنا چاہتے ہو کرو جو ورد کرنا چاہتے ہو کرو اس لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کتاب پکڑ کے جناب کھول لینا کتاب پکڑی ہوئی ہے کتاب کھولی ہوئی ہے رش ہے نظر کچھ آ نہیں رہا گر رہا ہے دکے پڑ رہے ہیں اور حضرت صاحب جناب کہتے ہیں میری چکر پہلے چکر کی دعائیں مکمل نہیں ہوئیں اور وہ حضرت اسرت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں پانچ چھ آدمی لوگ آگے نکلنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہیں جی ہماری ابھی دعائیں مکمل نہیں ہوئیں ارے اللہ کے بندے تجھے کس نے پابند کیا ہے ان دعاؤں کا کتاب بند کر دے یہ کتاب کھولنے کا ٹائم نہیں ہے کتاب کمرے میں کھولنی تھی کتاب کمرے میں کھول کے دعائیں یاد کرنی تھی اب کیا کر اب جو دعائیں تجھے پہلے سے زبانی آتی ہیں وہ پڑھ جو سورتیں آتی ہیں وہ پڑھ درو پڑھ سورہ اخلاص پڑھ سورہ فلک پڑھ سورہ ناس پڑھ اپنی زبان میں اللہ سے مانگ اپنے لیے دعا اپنے والدین کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنے ملک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مرحومین کے لیے یہ اللہ سے دل لگانے کا وقت ہے اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا وقت ہے کتابیں پکڑ کے دکے کھانے کا وقت نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں نہ پہلے چکر کی نہ دوسرے کی نہ تیسرے کی جو آپ کو زبانی آتا ہے پڑھتے چلے جائیں صرف ایک مخصوص دعا آپ نے بتائی ہے اور وہ ہے ربنا آتنا فی دنیا ہسنا وہ بھی رکنے جمانی سے لے کے اسود تک اس انداز میں آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا اب وہی ترتیب ہے بوسا دے سکتے ہیں اچھی بات ہے ساتھ دائیں ہاتھ بھی لگ جائے اچھی بات ہے اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں یہ کام ہو سکتا کوئی بات نہیں دائیں ہاتھ لگا لیں اور بسم اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھ کو بوسا دیں نہیں یہ کام کر سکے کوئی بات نہیں آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے کتاب ہے رومال ہے وہ لگائیں وہ لگ جائے اس کو بوسا دے لے نہیں لگا کوئی بات نہیں دور سے اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں اور چل پڑیں اب آپ کا دوسرا چکر ہو گیا دوسرے چکر میں بھی وہی باتیں وہی انداز تیسرے میں بھی وہی چوتھے چکر میں نیا کام یہ ہے کہ اب نہیں کرنا چوتھے چکر میں نیا کام کیا ہے کہ رمل نہیں کرنا چوتھا چکر مکمل ہوا پانچواں ہوا چھٹا ہوا ساتواں بھی ہو گیا اب میرے بھائیوں کے درمیان میں یہ مسئلہ بتا دو پھر آپ پوچھیں گے سوال مجھ سے کہ اگر درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا اقامت شروع ہو ہوگی جنازہ شروع ہو گیا کیا کریں گے جی آپ طباع ختم کر دیں نماز میں شامل ہو جائیں نماز کے بعد پھر اگر پہلے آپ نے تین چکر کاٹے تھے اب چوتھا شروع کر دیں پہلے آپ پانچ کاٹے تھے اب چھٹا شروع کر دیں پہلے چھ کاٹے تھے اب ساتواں شروع کر دیں ٹھیک ہے اور جب طواف مکمل ہو جائیں گے ساتھ آپ کے ایک دفعہ پھر کوشش کریں بیت اللہ کو بوسا وغیرہ دینے کی یہ بوسا نمبر کون سا ہوگا آٹھواں ان کے چکر سات ہیں اور حضرت اصمت سے جو تعلق ہے وہ آٹھویں بارہ مو یا بوسا یا ہاتھ یا لاٹھی یا اشارہ اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے اس انداز سے کیا آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو بیت اللہ بھی ہو آپ دو رقطیں ادا کریں گے پہلی رقب میں سرفاتہ کے بعد کیا پڑھیں گے سورت القافر کافرون دوسری رقب میں سرفاتح کے بعد کیا پڑھیں گے سورائے کل احد دیکھیں اللہ کو توحید کتنی پسند ہے یہ دونوں سورتیں ہیں تو والی سورتیں ہیں یہ پڑھائی جا رہی ہیں آپ سے ٹھیک ہے یہ دو رقطیں آپ نے پڑھ لی اور یہ آپ نے کندھا ننگا رکھ کے پڑھی ہیں کہ ڈانپ کے ڈانپ کے پڑھی ہیں الحمد اس کے بعد اب کیا کریں گے اب اب آپ کی سنت یہ ہے کہ اب آپ زمزم پیے زمزم پیئیں اور سر کے اوپر ڈالنا بھی اللہ کے اصول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصلی وہ پانی جس میں شفا ہے لوگوں نے تو اپنے کنویں بنا رکھے ہیں کہ جناب اس کنویں میں میرے پیر صاحب نے تھوکا تھا اس میں بھی شفا ہے اس میں بھی شفا ہے یہ اس دربار کا پانی ہے یہ اس کا پانی ہے یہ اس دربار کا نمک ہے یہ اس دربار کا نمک ہے یہ اس دربار کی مٹی ہے یہ اس دربار کی مٹی ہے یہ اس دربار کا مرغا ہے یہ اس دربار کا مرغا یہ کیا تماشے بنا رکھے ہیں میرے بھائی یہ ہے حقیقی شفا والا پانی زم زم جس کی میں شفا کی گارنٹی کس نے دی ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ زم دم آپ پیئیں گے اور چھپے بھی ڈالیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد میرے بھائی واپس آئیں حضرت سوچ کی طرف اور اب بوسا نہیں دینا ہاتھ لگ جائے تو لگا لیں نہ لگے تو آپ چلے جائیں سفا مروا کی جانب اور اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ مقامی ابراہیم کے پاس تو رش ہوتا ہے وہاں دو رکھتے کیسے ادا کریں گے ہاں جی اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ طباع کر رہے ہیں تو لوگوں کے راستے میں نواد نہ پڑے میرے بھائی نہ خود گنہ گار ہو نہ لوگوں کو گنےگار کریں اب آپ اسی سیٹ میں پیچھے ہٹ جائیں پھر بھی مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہوگا بیت اللہ بھی سامنے ہوگا اگر ادھر بھی جگہ نہ ملے پھر بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پہ دو رقع ادا کر لیں اس کے بعد صفا مروہ کی جنم آپ آ رہے ہیں صفا مروہ کی طرف صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ پڑھیں گے ان سفا و من ان اللہ اب بما بیما بد اللہ بی کیا ترجمہ ہے اس کا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اس کے بعد آپ کہیں گے اب داؤ بدا اللہ کہ پہاڑ دو ہیں ایک سفا ہے ایک مروہ اب میں نے بسم اللہ کہاں سے کرنی ہے ابتدا کہاں سے کرنی ہے سفا سے کہ مروہ سے نہیں آپ ایسے نہیں کہیں گے آپ کہیں گے ابدا دا با اللہ بھی میں اس پہاڑ سے ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے صفا و مروا رب نے پہلے کس کا نام لیا ہے سفا کا ہی رکھے یہ انداز اللہ سے محبت کا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں صفا سے تدا کروں گا آپ کہیں گے میں اس پہاڑ سے پہ بسم اللہ کروں گا اتا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے اور رب نے پہلے نام کس کا لیا ہے صفحہ کا یہ کلمات کہتے ہوئے سفا پہاڑ پہ آپ چڑھ جائیں اب میرے بھائیو آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو بیت اللہ نظر آ رہا ہو تو اچھی بات ہے نہ نظر آئے تو کم از کم آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو اب وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی آپ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کبریائی اپنی بڑائی کتنی پسند ہے کیوں پسند نہ ہو اللہ نے مجر آپ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے ایسے ہی ہے نا اللہ نے مجر آپ کو کیوں پیدا کیا کاروبار کرنے کے لیے نہیں نہیں پیدا کیا عبادت کے لیے یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم کما بھی سکتے ہو شادی بھی کر سکتے ہو بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو کوئی کاروباری گفتگو بھی کر سکتے ہو کھیل بھی سکتے ہو جائز کھیل لیکن اصل میں جو اس نے پیدا کیا تھا کس کام کے لیے میرے بھائیوں راب کتنا مہربان ہے کہ جس نے پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے وہ عبادت جو ہے وہ صرف ایک گھنٹہ مانگتی ہے نام سے اور تیئیس گھنٹے کہا جو مرضی کرو پانچ نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ میرے بھائیو رب اب ہوا کہ نہ ہوا کہ پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے اپنی عبادت کے لیے اس کے باوجود ہمیں چھٹی دے دی آزاد چھوڑ دیا کہا صرف ایک گھنٹہ مجھے دے دو پانچ ٹائم نمازیں پڑھ لو تو برہر میرے بھائی اب آپ صفا پہاڑ پہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد وہی توحید وہی شرک سے بیداری کا اعلان وہی شرک سے نفرت کا اعلان لاح اللہ دہلا شری کلا لاہکو لہ الحمد ولاک لاح دری کلا انجا وبداحزاب ہاں جی میرے بھائی اور آپ کو توحید پسند ہے کہ نہیں پسند تو اس توحید کا تصرہ بار بار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے لاح اللہ وح دہ لا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے پھر کہنا ہے کہ وہ دہو وہ تنہا ہے پھر کہیں لا شریق اس کا کوئی شریک نہیں ہے کتنی سختی ہے اس مسئلے میں کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو جائے کوئی سختی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں پھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں لاہول ملکو اسی کے لیے ساری بات ہے لاہد اسی کے لیے ساری تریفیں امید موت و حیات کا مالک کون ہے وہ ہے وہ آدیر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا کون ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ شریق اللہ پھر تو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے لا شریک رہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے انجز وعدہ یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا تھا بندے سے مراد یہاں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ, علیہ وسلم فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا وہ وعدہ کیا تھا میرے بھائیوں جب خندق کی لڑائی تھی خندق کی لڑائی کا دوسرا نام کیا ہے احزاب اللہ خوش رکھے آپ کو احزاب کا معنی کیا ہوتا ہے اتحادی افواج یعنی کہ کئی فوجیں اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی لوگ ڈر رہے تھے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے حلق یہاں یہاں تک آ رہے تھے کہاں پر رہے تھے لوگ ان حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا اور پورا کر دکھایا ان کو شکست ہی مسلمان جیتے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا اپنے بندے کی مدد مدد کی اور تنہا اس اللہ نے ساری فوجوں کو شکست دی یہ آپ کہیں گے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے کیسے ہاتھ اٹھائیں گے میرے بھائیو اٹھا کے دکھائیں ہاتھ کیسے اٹھائیں گے وہاں پہ ہاں یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن ایسے وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے کریے ایسے ایسے نہیں کرنا لوگ ایسے سے کر رہے ہوں گے نہیں میرے بھائی وہاں پہ ہاتھ وہ بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ بھی لیکن وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد دعا کرنا ہے اب آپ دعا کریں گے اپنی زبان میں عربی میں اردو میں پنجابی میں انگلش میں اللہ سے دعا کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ شری کلا لہ ملک وہ اللہ قدیر لا لحدہ لا شری لا انجد انجا و نس ابدا وحدہ پھر اپنے لیے دعا کریں اپنی زبان میں پھر وہ پڑھیں کلمات عربی والے پھر اپنی زبان میں دعا کریں یہ عمل کتنی مرتبہ ہوا تین مرتبہ اس کے بعد آپ چل پڑے اب مروا کی جانب آستہ آستہ چلتے رہیں جب وہ سبز لائٹ آ جائے وہاں سے تیز دوڑیں جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں اگلی سبز لائٹ تک آپ نے تیز دوڑنا ہے اور اگر ساتھ یہ دعا پڑھیں تو اچھی بات ہے رب فرورم ان کا انت الکرم کیونکہ یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسود کیا میرے رب مجھے معاف کر دے اے میرا میرے اوپر رحمتے فرما تو بڑی عزت والا ہے, تو بڑے کرم والا ہے. اور میرے بھائی یہاں پہ کیوں دوڑنا ہے دوڑی تھی تو میرے بھائیو بی بی ہاجر عورت تھی کہ مرد تو پھر اب آپ کی عورت کیوں نہیں دوڑتی آپ کی بیگم کیوں نہیں دوڑتی یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے یہاں اس کے بعد شروع ہوتا ہے کام اتباع کا آپ کی پیروی کا کہ آپ نے مسلمان عورتوں کو دوڑنے کے بارے میں نہیں کہا تو اس لیے میری اور آپ کی ماں بہن نہیں دوڑے گی حالانکہ اس کام کی فواہ ہوئی ہے ایک عورت کی وجہ سے لیکن نہیں ہم نے بات اس کی مان لی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی آپ میرے بھائی مروا پہ, پہ پہنچ جائیں گے مروا پہ بالکل وہی کام کرنے ہیں جو آپ نے سفا پہ کیے تھے پھر وہی دعا پڑھ کے البتہ مروا پہ چڑھتے ہوئے ان سفا مروا نہیں پڑھنا نہ یہ پڑھنا اب دو بھی اللہ بھی بلکہ یہاں سے کام شروع کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تین مرتبہ بی میں تین مرتبہ اپنی زمان میں دعائیں اس کے بعد آپ چل پڑے صفا کی طرف صفا کے اوپر پہنچ گئے جناب دوبارہ کتنے چکر ہو گئے ایک والے کون ہیں میرے بھائی یہ دو چکر ہو گئے ہیں ایک بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھ دیا ہے غلطی سے کہ صفا سے مروہ مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو ایک چکر ہوگا کسی اور عالم دین نے جو بعد میں آئے تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ اگر یہ امام خود حاج کرنے کے لیے آتے خود عمرہ کرتے تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے ان کو پتہ چلتا دوڑتے تو سمجھ آ جاتی ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عالمی دین سے غلطی ہو سکتی ہے نمونہ کون ہے اسوہ کون ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو برآل اب آپ دوبارہ مروہ پہ آ کتنے چکر ہو گئے تین ہو گئے جی صاحب اچھا جی آخری چکر کہاں پہ ختم ہوگا مروہ پہ اگر آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ چکر ہو گئے اگر آپ کا آخری چکر سفا پہ ختم ہو رہا ہے تو گڑبڑ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو بر آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا اب مروہ پہ کتنے نفر پڑھنے ہیں میرے بھائی کوئی یار نیکھی کا کام کیا ہے سفا مروہ کی صحیح کی آپ کہتے ہیں کوئی نفر ہی نہیں ہے دو کے چار دو دو. دو دو کوئی بھی نہیں پڑھنے میرے بھائی کوئی بھی نہیں پڑھنے چاہے آپ کہتے ہیں نماز اچھی عبادت ہے جناب نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے میرے بھائی مانتے ہیں کہ نماز عبادت ہے لیکن یہاں پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے اس کے بعد اب آخری کام رہ گیا آپ بھی تھک چکے ہوں گے آخری کام رہ گیا وہ کیا بال منوانے ہیں یا کٹوانے ہیں اگر منوائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے کتنی دعائیں ہیں کتنی دعائیں ہیں رحمت کی تین اور اگر ایک مرتبہ آب اگر آپ چھوٹے کرواتے ہیں کسر کرواتے ہیں منڈواتے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا ہے یعنی کہ آپ نے کہا اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے تو وہ لوگ جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے کہنے لیں کہ اللہ کے سلو ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ نے پھر کہا اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی آخری بار ان کے لیے دعا کی جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے اچھا یہ اب یہاں پہ چند ایک سوال ہیں سوال یہ ہے کہ تین بار کٹوانے کافی ہیں کہ چار جی گزارا کتنے بال کٹوا کے ہو جائے گا جی میرے بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تین چار بار کٹوا لیں تو آپ کا عمرہ ہو گیا میرے بھائی یہ غلط ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا حصہ کٹوا لیں تو کافی ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سر کا لفظ بولا ہے چوتھے سر کا لفظ نہیں بولا کیا کہا ہے محلقین رؤوسکم او مقصرین کہ سر کے وال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں یہ نہیں کہا چوتھے سر کے یا سر, سر کے سر کتنا ہوتا ہے میرے بھائیوں پورا ہوتا ہے جس اس کو سر کہتے ہیں اس پورے سر کے آپ نے بال منوانے ہیں یا کٹوانے ہیں اگلا سوال اگر عمرہ دوسرا ہو پھر بھی بال کٹوانے ضروری ہیں جی جی ہاں ضروری ہے بال منوانے یا کٹوانے دوسری عمرے میں بھی ضروری ہیں اور اسی انداز میں پورے سر کے اور اس کے ساتھ ہی میرے بھائی آپ کا عمرہ مکمل ہوا اللہ تبارک کو بتا آپ کی باتوں کو بھی اور میری باتوں کو بھی قبول فرمائے